اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باپ نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے اگر پھر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے